سیدنا ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دلی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت اور دین کے تابع نہ ہو یہ حدیث حسن صحیح ہے شرح السنہ حدیث نمبر 104 قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیشتر مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع اور فرمبرداری میں ہی اللہ تعالی کی محبت اور اس کی اطاعت و فرم ہے اور ہدایت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ملزوم کیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے ہدایت تو اسی کو ملے گی یا ہدایت یافتہ وہی تو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمبردار ہے ہر معاملے میں انہی کے طریقے کو اپناتا ہے ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا پیش نظر حدیث میں بھی تکمیل ایمان کی یہی بنیادی شرط بیان کی گئی ہے کہ ایک مومن کے صرف اعمال ہی نہیں بلکہ دل کی خواہش آرزو اور تمنا بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایات اور احکام کے تابع ہونی چاہیے اور وہ کسی صورت میں بھی اس سے سرے مو انحراف نہ کرے بال کے برابر بھی اس سے الگ نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو بلا چونچیرا دل کی خوشی سے تسلیم کر لے اللہ تبار تعالیٰ نے قوان کریم میں فرمایا یہ سورت ال عمران ایت 31 میں ہے قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله ويغفرلکم ذنوبکم والله غفور رحیم اپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان تمام لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور طریق محمدی پر گامزن نہیں ہوتے جب تک آدمی اپنے تمام اقوال و افعال میں شرع محمدی کی اتباع نہیں کرتا وہ اللہ سے دعویٰ محبت میں کاذب ہوتا ہے بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہوگا اس آیت سے معلوم ہوا کہ احطاط رسول حب الہی کا ذریعہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام نے ذری ہدایات نہ دی ہوں بنیادی اصول نہ بیان کر دیا ہوں مومن کامل وہی ہے جو کوئی کام سر انجام دینے سے پہلے یہ سوچے کہ شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اور حکم آ جانے اور مل جانے کے بعد وہ بلا چوچ اسے شریعت کی روشنی میں انجام دے جب تک کوئی شخص اپنے آزائے معمال اور اپنے جذبات و خواہشات کو ارشادات نبوی کے تابع نہیں کرتا اس کا اسلام و ایمان ناقص و نامکمل رہتا ہے اس بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس سلسلے میں انہیں اگر دنیاوی نقصان اٹھانا پڑا تو اسے خوشی سے برداشت کیا یا اپنی طبیعت و مزاج کے خلاف کچھ کرنا پڑا تو انہوں نے اپنی پسند خواہش و جذبات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ہدایات پر قربان کر دیا عبد بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی دیکھی تو اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا تم آگ کے انگارے لے کر اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہو جب آپ محفل سے تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے اس شخص سے کہا تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے کسی دوسرے کام میں لا کر اس سے نفع اٹھا لینا اس نے کہا اللہ تعالی کی قسم جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اب میں اسے ہرگز نہ اٹھاؤں گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نبے. اسی لیے پیش نظر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان کی خواہشات و جذبات بھی میری ہدایت و تعلیمات کے تابع نہ ہوں گی کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اے اللہ تو ہمیں اپنے احکام پر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جس طرح صحابہ تابعین طب تابین امہ مشتحدین محدسین فقہ اور دوسرے نیوکار بزرگان دین نے تیرے نبی کے دین کو اپنایا اے اللہ ہمیں بھی انہیں افراد انہی نیکوکار کے طریقے پر اپنے دین کو اپنانے اور اسی طرح اپنانے کی عطا فرما آمین